Allah اش لم قیام میں پڑھے گئے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 یہ سات صفتیں الگ ترتیب یوں ہیں ایمان نماز بلکہ نماز کے اندر خوشو ہو لغ سے اعراض ہو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 شروع میں ایک لفظ آیا ہے افلحہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کے اندر یہ سا سفت ہے کامیابی کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں کامیابی کا معیار یہ ہے کہ کوئی لڑکا ڈاکٹری پڑھ لاتا ڈاکٹر ہو گیا کامیاب ہو گیا کوئی انجینئرنگ پڑھ لاتا انجینئر بن گیا کامیاب ہو گیا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 اس دنیا میں ممکن نہیں ہے یہ صرف جنت ہی میں ممکن ہے گویا کہ جنت ہی مقام تکمیل تمنا مقام تسکین آرزو ہے وہیں جا کر کے انسان کی ساری خواہشوں کی تکمیل ہوگی وہیں ساری تمنایں بار آئیں گی ثابت یہ ہوا کہ کامیاب وہ ہے جو جنت کا وارش بنا دیا جائے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 اس لیے کہ یہ سارے اعمال اس عقیدے کے اوپر مبنی ہے کہ جمعرات کے دن روحیں آتی ہیں ایسے کریمہ کہہ رہی ہے کہ مرنے کے بعد آدمی قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے گا دنیا میں مرنے کے بعد آدمی دوبارہ واپس نہیں آتا اس کے بعد یہ فرمایا گیا ولق خلقنا نہ فو کا ہم نے تمہارے اوپر سات راستے پیدا کیے ہیں سات راستے بنائے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 نیک لوگوں کی چار سفتیں بیان کی گئی ہیں ان الدین خشیت مشفقون اپنے رب کے خوف سے وہ کاپتے رہتے ہیں پہلی صفت تو یہ دوسری سفت وم بھی آیات اور اپنے رب کی آئے پر ایمان رکھتے ہیں دو ودینکون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 ایک بات دھیان میں رکھ لو پاک روزی کھاؤ وہلو سوالے ہاں اور نیک عمل کرو دیکھیں یہاں پاک روزی کا تذکرہ پہلے ہے اور بعد میں عمل سوالے کا تذکرہ ہے یعنی کوئی آدمی اگر پاک روزی استعمال نہیں کرتا تو اس کا کوئی بھی عمل صالح نہیں ہوتا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 رملا کے لیے لفظ ربوہ استعمال فرمائے ایک اونچی جگہ وہاں 12 سال حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ رہی ہیں اور اللہ تعالی نے اس جگہ کی دو صفات بیان فرمائی ذات قراری و معین قرار والی جگہ اور چشمے کی جگہ یعنی وہاں پانی بھی فرات اور جائے قرار یعنی وہاں کھانے کی تمام چیزیں مہیا تھیں اگر کھانے کی تمام چیزیں مہیا نہ ہو کسی جگہ کو کسی جگہ پر تو اسے جائے قرار کہیں کہ کہ کہا جا سکتا تو ایک تو وہ ذات قراری تھا کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود تھیں وہاں اور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 جو اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ اس کائنات کا صرف ایک ہی معبود ہے اپنی بحدانیت پر بہت ہی پہری دلیل دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ تعلیم دی گئی کہ ہمیشہ ہمزات ازات شیطان سے اللہ کی پناہ چاہ کرو وہ قرتم ہم آزاد شیاتی ہم ازا کسے بولتے معلوم ہے ہمز حمز کہتے ہیں شیطان کے چوک کو شیطان اسے چوک مارتا ہے خیال میں چونک مارتا ہے دل میں چونک مارتا ہے اور ہمز کا ایک مطلب ہوتا ہے پیچھے سے آواز دیتا ہے آدمی مڑ کر کے دیکھے کیا ہے تو شیطان کے ہمز سے بچو اسی طرح کان میں پھونکتا ہے تو اس کے نفخ سے بچو کبھی زور سے پھونکتا ہے اور کبھی دھیرے سے پھونکتا ہے تو نفخ سے بھی بچو اس کے اور نفس سے بھی بچو اور ساتھ ساتھ اس کے چوک سے بھی بچو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 نماز کیسے پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے تقبیر تحریمہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر کے کہ آپ نے سینے پر نیت باندھیے ہاتھ باندھ لیے اس کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے تکبیر تحریمہ پھر آپ نے ہاتھ باندھیے اب اگلا مرحلہ سنا پڑھئے باعد پڑھیے اللہ خپایا کما بات مغرب نقنی من الخل کمان من ہو کے بعد اعوذ باللہ من من ہی ہی ہی بسم اللہ الحمد للہ رب المین یہ ہے طریقہ نماز پڑھنے کا جی ثنا کے درمیان اور سور فاتحہ کے درمیان آپ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 یہ جس کی تزین اور آرائش کر کے عوام کو لبھاتے رہتے ہیں اس چہرے کا حال کیا ہوگا معلوم ہے وجہ چہرہ جمع وجو حو جو حو آگ جو ہے اسی چہرے کو بار بار آ کر کے جھلسائے گی یعنی دا فائر ول برن دا فیسز دا فائر ول اسپوٹ دا فیسس دا فائر ول اسمیئر آ کر کے چہرے ہی کو جھلسائے گی اسی چہرے کے در یہ تو عوام کو گمرہی میں مطلع کرتا تھا بار بار آگ آ کر کے چہرے کو جھلسائے گی اور جس چہرے کی خوبصورتی کے بنا پر وہ امام کا دل موہ لیتے تھے اللہ فرما رہا ہے وہم فیہ کالہون یہ چہرہ جانتے کیسا ہو جائے گا ڈسفیگرڈ ہو جائے گا فگر کا دھیان رکھتے ہیں نا ڈس فرڈ ہو جائے گا کالہ کا این ترجمہ انگریزی کے اندر ڈسفگرڈ ہوتا ہے قرآن کے جو انگریزی تراجم کیے گئے ہیں نا اس آیت کریما میں ترجمہ جب دیکھیں گے تو یہی لفظ آپ کو ملے گا disfigured the fire will burn the faces the fire will scorch the faces اور وہ لوگ وہاں پر disfigured ہوں گے یعنی آپ فیگر بنا رہے وہاں disfigured ہو جائے گا تمہارے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے اس کے بعد سورہ مومنون کا اختتام اس ایپ کے اوپر ہوتا ہے راہمی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 کہ اللہ ہی سب کچھ اسے عطا کرتا ہے لیکن وہ سجدہ کرنے کے لیے غیر کے در پر چلا جاتا ہے تو زینا میں اور شرک میں بڑی حد تک مشابہت ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زینا اور شرک کو دونوں کو اس آتے کریمہ میں جمع کر دیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بے شادی شدہ ایک لڑکے نے ایک بے شادی شدہ لڑکی سے جنا کیا دونوں کو پر حد جاری کی گئی اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو نکاح کر دیا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 اگر کسی بے قصور اور پاک دامن لڑکی کے اوپر کوئی تحمت لگاتا ہو تو اسی کوڑے لگائے جائے حد قزب کے اسی طریقے سے کوئی اپنی بیوی کے اوپر تحمت لگاتا ہے کہ یہ زانیہ ہے تو لیان کا حکم ہے لیان کرایا جائے اور درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے لیے دس آیتیں نازل ہوئیں یہ عبداللہ ابن اوبئی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 اللہ اکبر یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم یہی رہ گئی انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اونٹ بٹھانے کے بعد انہیں محمل میں سوار کرایا اور اگلے پڑاؤ کے اوپر لے جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اللہ کے رسول یہ تو چھوٹ گئی تھی نبی کریم صلی اللہ وسلم نے کہا ارے محمل میں نہیں تھی اس سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے نہیں تو اگر آپ کو غائب کا علم ہوتا تو اپنی بیوی کو چھوڑ کر کے کیسے جاتے وہ بھی محبوب بیوی کو چھوڑ کر کے اور بات میں اسی کو میں بات کا بتنگڑ بنا لیا گیا اس کو منافقین کی طرف سے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 کہ اس سے دوسرے آدمی کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے حکم لگا دیا تب کلو جب دوسروں کے گھر میں جاؤ تو ڈائریکٹ گھس مت جاؤ داخل مت ہو جاؤ یہاں تک کہ اگر کسی کے دروازے پر گئے ہو اور کھڑکی کھلی ہوئی تو کھڑکی میں سے مت جھانکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی آیا تھا اور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 حکیم تعلیم دے رہا ہے پہلے سلام کیجیے نوک کیجیے دروازہ سلام کیجیے السلام علیکم جواب نہ آئے پھر کیجیے السلام علیکم پھر جواب نہ آ جائے تیسری مرتبہ السلام علیکم تیسری مرتبہ السلام علیکم کہنے کے بعد اگر جواب نہ آئے تو آپ چلے جائیے ابو داؤد میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بن عبادہ کیا ہے ساد ابن ابادہ بڑے پیارے صحافی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دروازے پر پہنچ کر کے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 نام بتانے کے بعد میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے اپنا نام بتائیے اپنا تعارف کرائیے دیہاتی آیا کا طریقہ معلوم نہیں ہے کہ کسی کے گھر جاؤ تو اجازت کیسے لی جاتی ہے اس کو ذرا سمجھاؤ اس کو اسلامی آداب سکھاؤ اس کو اسلامی آداب معلوم نہیں بولتے ہیں کیا میں گھس جاؤں تو اگر اس بات کا لحاظ رکھا جائے جب کسی کے گھر جائیں آپ تو پردے کا پورا خیال رکھیں تو بے حیائی پر بڑی حد تک قدگر لگ جائے گی اچھا اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کلین مومن مردوں کو کہیے جو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں دیکھیں بے حیائی پر ایک اور رکاوٹ لگ گئی اسی طرح وہ کلل عورتوں کو بھی بولیے کہ وہ اپنی نیچی رکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے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 اشاد کے اوپر اس کے بعد مسئلہ بتا, بتایا جا رہا ہے ایک ہے ستر ایک حجاب ستر کے احکام الگ ہیں حجاب کے الگ ہیں ستر وہ ہے جو آپ محرم سے بھی چھپائیں گے باپ سے بھی چھپائیں گے ماں سے بھی چھپائیں گے بہنوں سے بھی چھ پائیں گے اسے کہتے ہیں ستر اور حجاب کسے کہتے ہیں حجاب کہتے ہیں جو غیر محرم سے بھی چھپایا جائے مثلاً چہرہ ماں باپ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 اور حجاب یہ غیر محرم کے لیے اس کے بعد ایک اور پابندی لگائی گی ون چہل آئے عام جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کرا دو جو لڑکے نوجوان ہو گئے ہیں جوان ہو گئے ہیں ان کی شادیاں فوراً کرو اچھی لڑکیاں ڈھونڈ کر کے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 کافروں کے اعمال اور ان کے کوفر کی مثال دیے ایک ان کے امال کی اور ان کے قفر کی امال کی مثال کیا ہے وہ لبینا کفر زمانہ یعنی کافر بھی اچھے اعمال کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں اچھے امال کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ فرما رہا ہے چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے نا توحید نہیں ہے نا ان کے سارے اعمال جو نیک ہیں بظاہر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 دور سے جو جگہ ایسی معلوم ہو رہی تھی کہ وہاں پانی ہے جب وہاں پہنچتا تو پانی نہیں پاتا اللہ نے کتنی شاندار مثال دی ہے کہ یہاں آدمی جو ابھی ایمان کے شرف سے بہرور نہیں ہوا کافی رہے وہ اچھے امال کرتا ہے اچھے امال کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کو اس کا پھل ملے گا لیکن ایسے عملوں کی مثال شراب کسی ہے جسے پیاسا پانی سمجھ لیتا ہے وہاں جاتا ہے تو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 ایک تو جب وہ دیکھیں گے کہ ہم نے جو اچھے اعمال کیے تھے وہ تو اللہ کی نگاہ میں بے وزن ہیں تو بہت شرمندہ ہوں گے اور دوسرے ان کی حسرت میں اضافہ ہوگا کاش ہم ایمان کے ساتھ یہ کام کیے ہوتے یہ تو ان کے اعمالوں کی مثال ہے اور ان کو کفر کی مثال کیا ہے او قذلوماتن کی بحر اللجج یغشاهم موج من فوق موج من فوق صحاف ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم یکد یراها و من لم يجعل الله له نورا فما له من نور اللہ تبارک فرماتا ہے ایک واسٹ اینڈ سی او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 تو ایک تو سمندر کی تہ ہے اور ایک تہ کے بعد دوسری تہ میں جائیں گے تو تاریکی بڑھتی چلی جائے گی تو ایک تو سمندر کی تاریکیاں ہیں اور دوسرے سمندر کے اوپر موجوں کی تاریکیاں ہیں موجوں کے اوپر بدلیاں ہیں بدلوں کی تاریکیاں ہیں اللہ اکبر کتنی تاریخیاں ہوگی ایسے ہی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 ایک تاریخ کے بعد دوسری تاریخ کی دوسری تاریخ کے بعد تیسری تاریخ کی تیسری تاریخ کے بعد چوتھی تاریخ یہ کفر جو ہے اتنی تاریخوں میں ان کو گھیرے رہتا ہے کہ انہیں ہدایت کی کوئی کرن نظر نہیں آتی کہ ہدایت کی کرن کو دیکھ کر کے وہ ہدایت تک پہنچ جائیں ہوں میں مبتلا رہتے جیسے کوئی آدمی اگر وہاں اپنا ہاتھ نکالے قرآن کہتا ہے قرآن کہتا آدمی کا ہاتھ اس کے کتنا قریب ہوتا ہے لیکن جب نکالے تو آدمی کو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 کوئی ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی نہیں کھانا کھاتا تھا تو فاقے گزر جائے اکیلے کھانا نہیں کھاتا تھا ایسا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ساتھ میں بیٹھ کر کے کھا تب بھی اچھا ہے الگ الگ کھا تب بھی اچھا ہے اور بعض لوگ اپنے دوست کے جاتے تھے اگر دوست نے دعوت نہیں دی ہوتی تو لاکھ کہتا تھا کھانا کھا بھائی کھانے کا ٹائم ہے کھانا نہیں کھاتا تھا فرمایا نہیں دوست کا صدیق لفظ ہے اگر دوست یہاں چلے جاؤ اگر کہ اس نے تمہیں دعوت نہیں دی کھانے کا ٹائم ہے تو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 اس آیت کریمہ میں اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے کہ میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسا کہ تم دوسروں کو پکارتے ہو او زائد او پلا ایسے پکارو یا محمد یہ غلط ہے دوسرے لوگوں کو جس طرح پکارتے ہو اس طرح میرے نبی کو مت پکارو اس کے بعد یہ فرمایا گیا تبارک الفرقان علی نذیرہ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے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 جب یہ لوگ ان کی تردید کریں گے ان کا کیا حال ہوگا وقت کا زبو تم جو تم کہہ رہے ہو نا قیامت کے دن اس کی تجدید کر دیں گے وہ لوگ ہم نے کچھ نہیں کہا تھا ان سے کہیں ان سے ہم نے یہ نہیں کہ یہ کیجئے وہ کیجئے جو خود کرتے رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اس کے بعد جنت کے دو اوصاف بیان کیے گئے بڑے پیارے اوصاف ہیں فرمایا گیا خالدین جنت کے اندر جو چاہیں گے سب ملے گا اس کے اندر وہ ہمیشہ ماں خالدین کے بتیں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 کیا آپ قد رہے گا خوبصورت رہیں گے سب کے سب اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مومنوں کو جنت الفر فرمائے یہ رہا اٹھارہویں پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کے تو فرمائے بآخر دعوانا الحمدللہ رب العلم